کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنی رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں او راس نے مجھے اپنی پاس سے اچھی روزی دی اور میں ناؤ چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپس کے خلاف کرنی لگوں میں تو جہاں تک بنی سنوارنا ہی چاہتا ہوں اور میری توف اللہ ہی کی طرف سے ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں